حریص علیکم بالمؤمنین روپ الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد في صورت الحجرات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم تورعون یا ایها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنادوا بالالقاب ليس اسم الفقوق فقوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم فلا تجسسوا ولا يغتب بعضكم يحب احدكم ياكل لحم اخيه ميتا واتقوا الله ان الله تواب رحيم صدق الله العظيم وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن قرطه من كراب الدنيا نفث الله عنه قرطه من كراب يوم القيامه ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن سطر من سطر اللہ کا طریقہ کتاب اللہ, اللہ, اللہ, اللہ نظر الرحمة وحفتهم اللہ مرمنا اللہ میں ہم نے اربئی نبوی کی پینتیسویں حدیث کا مطالعہ کیا تھا اور آج میں نے آپ کو چھتیسویں حدیث سنائی ہے یہ دونوں حدیث حدیث ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں ایک میں منفی پہلو پیش کیا گیا ہے اسی شہ کا جس کا مثبت پہلو آج سامنے آ رہا ہے مسلمانوں میں جو تعلق ہونا چاہیے آپس میں جو محبت معاخات، ہمدردی نصرت حمایت اب اس کے ذمن میں پچھلی حدیث میں تو روکا گیا تھا یہ نہ, یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو کیونکہ وہ چیزیں جو ہے اخوت باہمی کے منافی ہیں اور دلوں میں فاصلے پیدا کرنے والی ہیں ایک دوسرے کے خلاف کدورت پیدا کرنے والی ہیں تو ہم پڑھ چکے ہیں لا تاسدو ولا تناجش میں اب یہ جو ہے لا لا لا لا یہ نہ, کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو اصل میں اسی کا نقشہ ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر گیارہ اور بارہ نمبر اس کے میں نے آیت نمبر دس تو پچھلی اور تب ابھی تلاوت کی تھی انما اخوت مومن سب آپس میں بھائی بھائی میں نہ خوب اس کا پہلا تقاضا یہ کہا گیا کہ اگر تمہارے دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے کرے تو اصلاح کر دیا کرو اصلاح کرا دیا کرو سلاح کرا دیا کرو اللہ اللہ کر یعنی ان کی روش صحیح نہیں ہے بھائی میں کیا کروں یہ جانے آپس میں اپنا معاملہ جانے اب میں اگر ایک کی بات کروں گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا دوسرے کو میں حق پر قرار دوں گا تو پہلا ناراض ہو جائے گا تو میں تو اس میں نہیں آتا نہیں یہ بہت غلط ہے بہت غلط ہے بہت غلط ہے اہل ایمان کا فرض ہے یہ مسلمان بھائیوں میں آپس میں اگر کوئی اختلاف ہو رہا ہے کوئی اب کلش ہو گئی ہے تو اسے رفع کرے مسعدت کرائے صلاح کرا اس کے بعد پھر چھ احکام آئے وہ لا والے اہل ایمان تم میں سے کوئی مرد کچھ دوسرے مردوں کا تبسکر نہ کیا کرے مذاق اڑانا استحصال ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو اللہ کے نگاہ میں اب آپ نے کسی کا جسمانی عیب ہے اس پر مذاق اڑا دیا یہ تو اللہ نے بنایا بھائی اور کیا پتا کہ اس کے دل میں ایمان کتنا ہے تمہارے اندر کتنا ہے اللہ کے نگاہوں میں اس کا بودن زیادہ ہو لہذا تمسکن استیزہ آگئے لا يسخر قوم من قوم عصا یکونو خیرم من اور چونکہ یہ مرض خواتین میں زیادہ ہوتا ہے لہذا دورا کرنا ہے بلا نساؤں من نسائن اور نہیں کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں اور تمسکن خریں عصا یکون خیرم منہن ہو سکتا ہے سوچیں کہ جن کا مذاق اڑا رہی ہو وہ بہتر ہو اللہ کے نزدیک تم سے ان کے لباس کے اوپر فکرا چس کر دیا کوئی وقت کے فیشن کے مطابق نہیں ہے ایک کوئی اور شکل ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہے عورتوں میں زیادہ ہے مردوں سے ورنہ عام طور پر صرف مذکر کے سیگے میں ایک بات آ گئی تو وہ مردوں سے بھی خطاب ہو گیا عورتوں سے بھی ہو گیا لیکن جہاں خاص معاملہ عورتوں کا ہو تو وہاں پر اس کو دوہرا کر لاتے بلا تالم الفظ ایک دوسرے کو الزام نہ لگایا کرو بہتان تراش کی نہ کیا کرو ایب چینی نہ کیا کرو بلا تنصوب بلا تنازع ایک دوسرے کے چڑانے والے نام نہ رکھ لیا کرو اب یہ جو ہے یہ بھی بہت بری بات ہے آپ نے کسی وہ اپنی جگہ پر فرض کیجئے کوئی لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یا سلفی کہتے ہیں آپ نے ان کو وہاں بھی کہہ دیا اب یہ چیز جو ہے تکلیف دے ہے ان کے لیے آپ کیوں اس کا معاملہ کرتے ہیں ایسا نہ کریں جماعت اسلامی کے لوگ ہیں موجود ہیں اب یہ بھی کوئی صحیح نہیں انداز نہیں ہے آپ کا یہ تو یہ ہے کہ ان کو وہ جماعت اسلامی کے رکن ہے آپ اسی ایک پارسیوں نے یاد کریں میں سلسم کو ایمان ایمان کے بعد تو یہ برے نام بھی برے ہیں عمل تو دور کی بات ہے زبانی کلامی بھی جو تم بات کر دیتے ہو تم سمجھتے ہو کہ شاید اس پر گرفت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کی بڑی گرفت ہوگی ہم وہ حدیث پڑھ چکے حضرت مواض سے کہا تھا حضور نے کہ مواس سکلت کا امو کا یا مواس لوگوں کو جہنم میں اونجے منہ ڈالنے والی شے اس زبان کی کھیتیوں سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے زبان جو ہے کیونکہ بے لگام ہوتی ہے یہ طاقت نہیں لگی کچھ خرچ نہیں آیا جو چاہ بک دیا لیکن ہر ہر لفظ جو ہے تمہارے منہ سے نکلا ہوا وہ یا تو جنت میں جا کے پودا بن جائے گا اور یا جہنم کا کوئی جھاڑ جکاڑ بنے گا جو تمہیں آخرت میں جا کے کاٹنا پڑے گا اگلی آیت میں فرمایا اہل ایمان ایک دوسرے سے سوئے زنگ سے کام کر پہلے اس انسان سمجھے کہ اس میں تو یہ خرابی ہے بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے وہ واقعہ ہو گیا ہے کوئی ثبوت ہے تب ٹھیک ہے آپ کوئی رائے قائم کریں ایسے ہی بغیر کسی ثبوت اور واقع کے آپ نے ضم قائم کر لیا انہیں بعدوں نے اس بن بعض جو ہے سو ضرورت اللہ کی نگاہ میں گناہ بن جاتے ہیں بہت بڑا گناہ بن جاتے ہیں بلا تجسسو اور دیکھو ایک دوسرے کی حالات کی ٹو میں نہ رہا کرو بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے مکھی کا کام ہے زندگی میں بیٹھے گی اس کو اتنی فطرت ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ دھ... اس میں رہتے ہیں کھوج میں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے اس میں کوئی دنگا ہے یا نہیں فساد ہے کہ نہیں ذرا سی کوئی اگر بھی بات اس کو لے اڑے یہ ان کا ذوق ہوتا ہے تو اس طریقے سے بھلا تجسس بلکہ آج ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس کے برق سے ہے کہ اگر تمہارے کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب تمہارے علم میں آ جائے تو اس کے اوپر پردہ ڈالو اسے بیان کرنا خود تجسس کر کے لوگوں کے عیوب تلاش کرنا یہ تو بہت بری بات ہے بولا یکم اور دیکھو ایک دوسرے کی ہمت نہ کیا کرو کسی مسلمان بھائی کے پیچھے اس کی کوئی برائی بیاد نہ کرو اور پوچھا گیا حضور اگر وہ برائی اس میں ہو تب بھی کرے فرمائے تبھی تو وہت ہے اگر وہ ہے بھی نہیں تو مہتان ہو گیا پھر تو وہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا ایک شخص کے اندر ایک ایب ہے یا کوئی برائی اس نے کی ہے اس کے پیچھے پیچھے اس کا ذکر مت کرو ہاں سامنے کرو اور اب اس کی اوپر تنقید کرو تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے پیٹ پیچھے کرو گے یہ ذیبت ہے اور اس کو اتنا برا کہا گیا کہ کوئی شخص اپنے بردا بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا فخر یہ بات تو تمہیں بری لگی بہت لیکن تم جان لو کہ کسی مسلمان بھائی کی ذیبت کرنا اخلاقی سطح پر وہی فیل ہے جو کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھانا بردا کیوں اس دیکھیں کیا اس کے در مناسبت کیا ہے جو مردہ ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا آپ جہاں سے چاہ بوٹی اڑا لیں کوئی دفاع تو نہیں کر سکتا اسی طرح جو شد موجود نہیں ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا وہ موجود ہوتا تو بتاتا بھائی نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یہ بات میں نے نہیں کی ہے یا بات میں نے نہیں کی ہے اس کا یہ پس منظر ہے وہ کچھ نہ کچھ دفاع کرتا نا جب وہ ہے نہیں وہ اپنی عزت کو دفاع نہیں کر سکتا جیسے وہ مردہ جو ہے وہ اپنے جسم کا دفاع نہیں کر یہ میں نے آپ کو بتایا یہ انداز قرآن کا جیسے کہ ہمارے کلبے کی بھی ترتیب یہی ہے لا الہ الا اللہ پہلے لا الہ نہیں یہ کوئی بھی معمول اللہ سوائے اللہ تو منفی کے بعد اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا گیا وہ یقر ہے فقط استم کا جو شخص تاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایماندار تاغت کون جو بھی اللہ سے سرکش ہے جو بھی اللہ کے باغی ہیں جو اللہ کے بجائے اپنے آپ کو حاکم سمجھ بیٹھے ہیں چاہے وہ حاکم فروغ نمرود کی شکل میں ہو یا آج کے دور میں عوام حاکم بن بیٹھے ہیں جو چاہے قانون بنائیں گے ہمارے نمائندے جائیں گے بنائیں گے وہ شراب کو جائز قرار دیں ہومو سیکسولیٹی کو جائز قرار دیں ہومو سیکسل میرجز کے جواز کا فتویٰ دیں بلکہ رجسٹر کریں ایک مرد شوہر ہے دوسرا مرد جو ہے وہ بیے قانون کی نگاہ یہی ہوگی یا ایک عورت شوہر ہے اور ایک عورت بھی خانون کی میری قانون کی نگاہ میں تو یہ بات ہوگی حالانکہ گویا کہ فطرت سے بغاوت کا معاملہ ہے. فطرت سے. اللہ نے بنایا عورت کو مرد کو اس کی تخلیق اس نے جو جسم بنائے ہے جو, جو نفسیات بنائی ہے وہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے تو اس حوالے سے تو در حقیقت یہ سب تاوت ہے میرا اور آپ کا جو نفس مارا ہے وہ بھی تاوت ہے کیونکہ ان نس مارا تمو یہ تو برائی کا حکم دیتا ہے یہ ہمارے اندر حیوانیت جو ہے یہ تو ادھر ہی چاہے گی اس زبان کو تو چٹخارے چاہیے چاہے چاہ چاہ تو دولت چاہیے چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے نفس تو کہے گا لے لو یہ رشوت پیش ہو رہی ہے بھائی یہ بڑی, بڑی ضرورت بھی ہے تمہیں, تمہیں تمہارے وہ بچے کی فیس دے گئی ہے ابھی اب یہ ہے لے لو کیا ہے اور پھر یہ بھی سبھی لیتے وہ تو بھی تو نہیں تو یہ سارے جو ہے ہیلے جو ہے وہ نفس سکھاتا ہے انسان تو وہ بھی تعوت ہے ہمارا نفس تعبوت ہے اور جیسا کہ میں نے کہا جو بھی اللہ کا باغی ہے وہ در حقیقت تعبوت ہے آج کے دور میں سٹیٹ جو ہے ریاست اس ریاستر سٹیٹ از دی بگیسٹ تعبوت اور سیکولر کے مانی کیا ہے ہمارا کسی مذہب سے کسی آسمانی ہدایت سے کسی آسمانی شریعت سے کسی آسمانی وحی سے کوئی تعلق نہیں ہاں یہ صرف انفرادی طور پر آپ شریعت محمدی کا انفرادی پیدوس پر عمل کر سکتے ہیں ہندو جو ہے منو اگر ان کا کوئی قانون ہے وہ اپنی انفرادی زندگی میں کریں اجتماعی زندگی میں کسی مذہب کا کوئی معاملہ نہیں کوئی دلیل نہیں ہے جیسا قرآن میں یہ لکھا قرآن میں لکھا رہے پڑھ لیا کرو تلاوت کر لیا کرو یہاں جو ہے ہمارا نظام سیکولر ہے اس میں مذہب سے کوئی تعلق نہیں یہ سب سے بڑا تو اس اعتبار سے قرآن کہتا ہے وہ <بِاللہ> میں تاغوت ویو میں ملا پہلے کا کفر کرنا لازم لا اللہ اور پھر اللہ ہے تو پہلے تاغوت کا انکار اور کفر اور اس سے بغاوت اور پھر اللہ پر ایمان تو آج جیسا کہ میں نے دیکھا پچھلی حدیث میں تو وہ منفی پہلو آیا تھا اب آج یہ ہے جو اس کا مثبت پہلو ہے فرمایا یہ حضرت ابو حرارا نے روایت کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلم شریف میں صحیح مسلم میں موجود ہے جس شخص نے کسی مومن کی دنیا کی سختیوں میں سے دشواریوں میں سے کسی دشواری اور سختی کو دور کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی سختی اور دشواریوں کے اندر سے کمی کرے گا یہاں اہل ایمان کے ساتھ اگر حسن سلوک کرو گے اس کا اجر اللہ کے ہاتھ ملے گا اللہ تعالیٰ وہ سختیاں جو ہیں یوم القیابہ بڑی شدید اس کے جو احوال ہیں وہ جو کہا جاتا ہے روایتی طور پر کہ پسینہ جو ہے وہ گردنوں تک آیا ہوا ہوگا اور سورج جو ہے وہ سوانزے پر ہوگا یہ چیزیں جو ہے بات کو سمجھانے کے لیے ہیں. بہرحال اس وقت کی سختیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے آسان کر دے گا اپنے اس بندے کے لیے جو مسلمان بھائی کی جس نے کسی سختی کو اور کسی تنگی کو اور کسی مشکل کو رفع کیا علاب ویسر اللہ علیہ فن دنیا والا اور جس نے آسانی پیدا کی کسی ایسے سخت شخص پر کسی ایسے مسلمان پر جو کسی مشکل میں ہے تنگی میں ہے مصیبت میں ہے تنگ دستی بھی ہو سکتی ہے تو اگر آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کی اس جو ہے تکلیف کے اندر آپ کمی کر سکیں اور اس کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کر دیں یا مثلا آپ نے کسی کو قرض دیا تھا اور قرض کی ادائیگی کا وقت آ اس نے کہا تھا دو سال کے بعد میں دے دوں گا واپس اب اس کی پوزیشن نہیں ہے وہ کسی ایسی حالت کے اندر ہے کہ ادا نہیں کر سکتا تب اب آپ آسانی کریں یہ نہ ہو کہ اس کے سر پر سوار ہو جائے بلکہ یہ کہ آسانی کر دیں پرانے مجید میں تو جہاں سود کی حرمت کا حکم آیا وہاں یہ بھی آیا ہے وہ امتاف خیر الکم دیکھو اگر ایک تو یہ کہ تمہارا مقروض جو ہے اگر نہیں دے سکتا تو اس کے لیے محلت بڑھا دو کوئی حرج نہیں اور اگر معافی کر دو تو یہ سب سے بہتر ہے آخر تمہارا مسلمان بھائی ہے تو اس نے تم سے قرض لیا تھا اور قرض ظاہر بات آدمی دیتا ہے اپنی اضافی جو دولت ہے جو بھی اس کے پاس بچت ہے اسی میں سے دے کرنا اور وہ جو ہے اس کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا سورہ بقرہ میں کہ یہ سلون کا ماذا یون فکون کو اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں ہم اللہ کی راہ میں انفکو انفکو انفکو انفکو تکرار تو بہت ہو کتنا فرمایا جو بھی تمہاری ضرورت سے زائدہ لے دو لیکن یہ روحانی تقاضا ہے یہ قانونی تقاضا نہیں ہے قانونی تقاضا بعض لوگوں نے اس کو قانونی بنا دیا اور اس رائے پر پہنچ گیا اور ان میں حضرت ابو دفاری رضی اللہ تعالی جیسے جلیل صحابی بھی کہ کوئی سونا چاندی اپنے ان ان انتہائی مظاہرہ ہوا لیکن یہ ہے کہ یہ ہے آپ نے جو کوئی دولت آپ کے پاس تھی آپ نے اس میں زکاعت ادا کر دی باقی آپ کا ہے آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور وہ آپ کی اولاد کو منتقل ہو سکتا ہے وراثت کا قانون آخر کیسے لاگو ہوگا اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہیں ہے تو وراثت کس کی ہوگی تو قانون کا معاملہ اور ہے میرا اس پر کتاب کیا ہے بہت اہم اسلام کا معاشی نظام جو دو نظام ہے اسلام کے معاشی ایک ہے روحانی لیول کے اوپر احسانی لیول کے اوپر ایک ہے قانونی لیول کے اوپر, قانونی لیول, کے اوپر قانونی لیول پر آپ نے جو اخبایا حلال سے کمایا حرام سے نہیں کمایا اور اگر ایک وہ آگے بڑھ گیا نصاب سے تو زکاط دے دی اب قانونی طور پر باقی تمہارا ہے روحانی کیا ہے کہ اس کو بھی اللہ کے راستے میں دے دو یا سلون کا مالوا کی ان سے کور کو اگر تمہارا کوئی مقروض ہے اور وہ سختی میں ہے ادا نہیں کر سکتا تو پہلی بات تو یہ کہ اسے مہنت دے دو آسانی کر دو محمد یس سر محسرین اور اگر اس سے بھی آگے جیسا کہ میں نے بتایا سورہ بقرہ میں آیا ہے اگر معافی کر دو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے بہت بڑی کمائی بہت بڑی نیکی بن جائے گی صلی اللہ علیہ ف دنیا والا تو جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کی کسی تنگی کو سختی کو نرمی میں بدلے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے وہ من سترہ مسلم سترہ فنیا والا آخرا اور جس شخص نے کسی مومن کی عیب پوشی کی ایک عیب ہے آپ کی نظر میں آ ہے تجسس تو آپ نے نہیں کرنا خود تو تلاش نہیں کرنا خود جو ہے اس کے لیے آپ ٹوہ لگے رہے نہیں یہ تو آگے وہ میں نے آپ کو آئے سنا دی بولا تجسس اب ایک چیز ہے آئی گئی ہے آپ کے سامنے پردہ ڈالو یہ نہیں کیا اس کا ڈنڈورا پیٹ دو اس کا جو ہے لوگوں کے اندر چرچا کر دو نہیں اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے انتشیر الفاظ کو شے جو ہے وہ شائع ہو جائے پھیل جائے اگر کوئی چیز ایسی ہے تو اسے رکھو اپنے پاس آگے بیان نہ کرو آگے آگے مت بڑھاؤ اس کو محمد سترہ مسلم اللہ سے دنیا والا جو کسی مسلمان کی سطح کوشی کرے گا عیب کوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا آخرت کے اندر دنیا میں بھی آخرت میں بھی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نقد یہ بدلہ دے گا آخر تمہارے اندر بھی تو کوئی عیب ہے نا بے عیب تو ذات اللہ کی ہے کون ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے وہ حدیث بھی یاد کر دیجیے بنی آدم و خطاون و خیر تمام بنی آدم نہایت خطاکار ہیں ان خطا کاروں میں بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے بلٹ جائیں رجوع کریں گناہ پرسرار نہ کریں ڈیرا ڈال کر بیٹھ نہ جائیں جیسے مثال میں دیا کرتا ہوں اگر کہیں بارش ہوئی ہوئی ہے کیچڑ ہے آپ جا رہے ہیں تو آپ کا پاؤں جو ہے پچھلا گر گئے تو پڑے تو نہیں رہتے نا وہاں فرق اٹھتے تو جو لوگ بھی اس طریقے سے کہیں لذش ہو گئی ہے نفس کی وجہ سے کسی اور کوئی حالات جو ہے ماحول کے اثرات کے تحت آپ سے کوئی گناہ سردر ہو گیا ہے تو فوراً توبہ کی باقی اور اس پر سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ اگر فوراً توبہ کرو گے تو اللہ تعالی کے ذمے واجب ہے تمہاری توبہ کو قبول کرنا اللہ ہے للذین ان لوگوں کے حق میں بجہالت ثم جہالت قریب اگر بالکل جدی فوری طور پر جو ہے جس بات کے رو میں کام غلط میں کر بیٹھا ہے اللہ معاف کر دے تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ پھر معاف کرنے والا ہے تو دنیا میں بھی تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے گا اللہ اور آخرت میں بھی وہ اللہ فیلآمد فی اون فی کس قدر پیارے یہ جو تعلیمات ہیں آپ اندازہ کا کس قدر عمدہ اور جامع الفاظ کے اندر اور دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے ما ماں العبد آبدو فیاون عقیح جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوتا ہے آپ اپنے بھائی کے کام میں لگے ہیں آپ وقت لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں لگ جائے گا آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا اب یہ اونچا درجہ دیکھیے خدمت خلق ہے کسی بھائی کی مدد ہے اس میں وقت بھی لگ رہا ہے کوئی ایسا شخص ہے جو مضلوم ہے اور وہ آپ سے آ کے کہتا ہے کہ صاحب فلاں حاکم کے پاس جا کر بتائیے میری بات وہ میری بات تو کوئی سن نہیں رہا ہے تو اگر اس کی بات حق ہے اور آپ جا کر جو ہے شفات کرتے ہیں اس کی سفارش کرتے ہیں یہ شفاعت حسین کہلاتی ہے اس میں بڑا اجن و ثواب ہے اب آپ جائیں گے اس کے ساتھ اور جا کر اپنا وقت لگائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس پر آپ اس کی مدد میں جا رہے ہیں نا تو اب اتنے عرصے تک آپ کے سارے کام اللہ سے لے گا جیسا کہ واقعہ آتا ہے بہت مشہور مکے میں ایک شخص آیا کوئی تاجر تھا ابو جہل نے اس سے کچھ مال وال خریدا بہت پیسے نہیں دیے اب وہ بیچارا فریاد کرتا پھر رہا ہے تو وہ آیا ایک جگہ پر سردار بیٹھے ہوئے تھے بہت سے ان کے پاس گیا فریاد کی کہ دیکھے ابو جہل جو ہے میری رقم نہیں دے رہا انہیں شرارت سوجی کہ دیکھیں تماشا دیکھتے ہیں اس نے کہا دیکھیں وہ شخص جو وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے نا اس کے پاس جاؤ وہ تمہارا مال دلوا سکتا وہ حضور تھے صلی اللہ علیہ اب حضور کا تو کٹر دشمن ہے ابو جہل اس نے جا کر اپنی بات کی حضور چل پڑے ابو جہل کے دروازے پر جا کر دستکی وہ باہر آیا فرمایا اس کا مال ادا کر دو وہ فوراً گیا خاموشی کے ساتھ جا کے بعد گئی تو یہ روب تو اللہ تعالیٰ نے صرف تو پھر روب حدود فرماتے اللہ نے میری مدد کی ہے روب کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ آپ کے شہرۂ مبارک کا جو بھی روب پڑا ہے اس کے اوپر اس نے چوں نہیں کی لا کے دے اب یہ بھی ہے نا ایک بندے کی آپ مدد کے لیے اس کے ساتھ چلے اور اس کے پاس جا رہے ہیں جو آپ کا دشمن ہے تاکہ کم سے کم اس مظلوم کا جو ہے اس کی کوئی داد رسی ہو جائے فی عون ما کان العبد فی عون اب جو حدیث کا ٹکڑا آ رہا ہے یہ یوں سمجھئے کہ جس کام میں میں نے اپنی زندگی کے پچاس برس لگائے ویسے تو اس سے زیادہ لمبا عرصہ ہے میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا اکیاون سے نہیں انچاس سے چون تک انیس سو انیس سو انچاس سے انیس سو چون تک پانچ برس کا پانچ سال کا کورس ہوتا ہے ایف ایس سی کے بعد اس زمانے میں بھی میرا سے قرآن ہوتا تھا اور پسند کیا جاتا تھا وہ مناسبت اللہ نے عطا فرما دی تھی لیکن اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر تو میرا زندگی کا جو ہے اصل کام یہ رہا قرآن پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا سیکھنا سکھانا عام کرنا اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے نوجوان ایسے تیار ہو گئے جو اسی انداز میں اب درس دے رہے ہیں اور وہ کام کر رہے چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے ایک اکیلے آدمی سے کیا ہوگا لیکن یہ ہے کہ آگے اگر اس کام کو لے کر چلنے والے ہیں تو کہ میری محنت سفل ہو رہی ہے اب اس کے اعتبار سے یہ حدیث بہت اہم ہے اس کام کے لیے پہلی بات تو فرمائی ہو من سلا طریقہ جس شخص نے کوئی راستہ طے کرنا شروع کیا جس سے اس کا مقصد حصول علم تھا کہیں جا رہا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب جب حدیثیں جمع کی گئی ہی ہیں تو کسی شخص کو محدث کو معلوم ہوا کہ فلاں مسرا میں یا بغداد میں ایک ہے صاحب کہ جو اس حدیث کی روایت کرتے ہیں جس میں کہ روایت کی چین کم ہے لمبا سفر کر کے گئے ہیں جا کر کہا میں نے سنا ہے کہ آپ حضور کی حدیث روایت کرتے جی ہاں یہ حدیث ہے فوراً واپس بس حدیث سنی اور واپس وہ کہا بھی پہ نہیں میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا اور میں اس مقصد میں کسی اور چیز کو تو میں شامل نہیں کرنا خارص اللہ تو ظاہر بات ہے کہ علم کے حصول کے لیے پھر بعد میں ظاہر بات ہے کہ لوگ سفر کرتے تھے جاتے تھے مراکز علمی میں اور آپ کو معلوم ہے شیخ عبدالقادر جیل علی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کی والدہ نے روانہ کیا تھا حصول علم کے لیے تو کچھ اشرفیاں ان کی جو صدری تھی یہ واسکر جو ہم پہنتے ہیں اس کی اندر سیدھی تھی کہ یہ وقت آئے گا تو کسی کو ضرورت آئے گی مہاراشٹر میں ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا ڈاکوؤں کا سردار ہر ایک سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے اب سب کہتے کچھ نہیں ہے لیکن پھر تلاشی میں کچھ نکل آتا تھا اس نوجوان سے پوچھا کہ کا تیس اشرفیاں ہیں اب یہ ہوا کہ یہ اس نے کیوں صاف کر ہیں کہاں ہے ہمیں تو نظر نہیں آئی یہ سلی ہوئی جو ہے میری جیکٹ کھول کے دیکھ لو تیس اشرفیہ اتنا اثر ہوا کہ وہ جو ہے تائب ہو گیا وہ اشرفیا بھی واپس کی باقی بھی جن کا مال لوٹا تھا وہ واپس کیا اور پھر اس کی زندگی جو ہے وہ نیکی کی یہ چیز ہوتی ہے یقیناً اس کے اندر جو ہے خیر ہوتا تو من سدا کا طریقہ, علمن اللہ لہو بہی طریقہ نلجنہ جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے سفر اختیار کرتا ہے حصول علم کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر ہے طلب علم کا سفر گویا کہ جنت کی طرف سفر ہے وہ علم کون سا ہے وہ ایک علم تو وہ ہے جو ہم سیکھنے امریکہ جاتے ہیں فلانی انجینئرنگ پڑھنے جا رہے ہیں یہ یہ علم اور ہے یہ فنون ہے علم نہیں ہے فن ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک موچی بیٹھا ہوا اپنی وہ جوتی گانٹ رہا ہے اور کچھ پیسے مل جاتے ہیں اسے یہ ایک فن ہے ہر شخص نہیں گانٹ سکتا یہ اس کے پاس ایک فن ہے ایک ترخان ہے اس کے پاس ایک فن ہے آپ اس سے کام لیتے ہیں یہی معاملہ ایک بڑے سرجن کا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے جسم کو چیرہ ہے اس میں سے کوئی چیز غلط نکال دی ہے دیا اور یہی ہے نا یہ فنون ہے ڈاکٹری ہو انجینئرنگ ہو یہ علوم نہیں ہے یہ فنون ہے فن ہے علم تو کیا ہے علم تو اللہ کی کتاب ہے علم رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم ہدایت در حقیقت علم کیا ہے علم ہدایت تو اس حوالے سے جو شی اس حصول علم کے لیے ہدایت کے علم کے حصول کے لیے سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سفر کے بدولت اس کے صدقے میں اس کے لیے جنت کا سفر آسان کر دیتا ہے اب سنیے وہ حدیث وہ مج تما قومن فی بیتن بن میوت اللہ ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کس کام کے لیے یتنون کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے یہ تدارسوں نہ میں آپس میں ایک دوسرے کا درس دینے کے لیے ایک تو درس ہمارا ہوتا ہے یہ مونولگ ہے اس لیے کہ بتانا پڑتا ہے یہ عربی ہے اس کے یہ معنی ہے اس کا یہ ہے یہ ترکیب ہے یہ ترجمہ ہے پھر اس کا مخوح ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک سٹڈی سرکل بنا کر بیٹھ جائیں ایک ایکت پڑھی بھئی آپ نے کیا سمجھا اس سے آپ نے کیا سمجھا آپ نے کیا سمجھا اور یہ بھی ہوتا ہے بعض یہ میں دیکھا ہے انگلینڈ میں دیکھا انیس سو ستر کے دسمبر میں کہ وہاں جو ایک ہاسٹل تھا جو پاکستانی لڑکوں کا ہاسٹل تھا وہاں یہ ہوتا تھا جمعے کے بعد بیٹھ جاتے تھے لڑکے اور وہاں کے لڑکے کون سے تھے ایک پی ایچ ڈی کر چکے دوسرا کر رہے ہیں یا ایک ایم اے ایم ایس سی کر کے آ کے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں وہ تھے وہ کوئی پرائمری کے یا ہائی اسکول کے تو نہیں تھے اب وہ کیا کرتے تھے ہلکا بن وہی رکو دوسرے نے پڑھا تیسرے نے پڑھا تاکہ تجویز صحیح ہو جائے پھر ان کے ذمے یہ ہوتا تھا کہ تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا تم فلاں فلا پڑھ... اپنا اپنا بیان کر. تو اسے ہم کہیں گے سٹڈی سرکر یہ تدارس ہے ایک ہے درس اور یہ تدارس تو فرمایا کہ جب وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے اور آپس میں بہباہم ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کے لیے تو کیا ہوتا ہے اللہ ندل کرے مسکین ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے سکون اطمینان جو ایمان کا اصل حاصل کیا امن امن ایمان سے ہے اسی لیے جب نیا چاند دیکھتے تھے حضور مہینے کا نیا چاند تو کیا کہتے تھے اللہ علیہ بال بالامن و سلامت والاسلام اسلام اے اللہ یہ جو چاند نے طلوع فرمایا ہے ہم پر اس سے جو مہینہ شروع ہو رہا ہے اس میں ہمارے لیے امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام سلامتی اسلام سے ہے امن اور ایمان سے ہے امن ایک داخلی کیفیت ہے سلامتی ایک معاشرتی معاملہ ہے سلامتی ہو کوئی امن ہو باہر کا امن جو ہے یہ سلامتی ہے تاکہ کسی کو کسی سے نقصان نہ پہنچے کوئی کسی کو قتل نہ کر رہا ہو کوئی کسی کا مال نہ چھین رہا ہو ایک دوسرے کے لیے سلامتی بن جائے سلام سلامہ سلام ان سلام اور حضور نے فرمایا افسوس سلامت اپنے بابین سلام کو عام کیا کرو اسی لیے سلام میں سب جو کرتا ہے اسے عدر زیادہ ملتا ہے اور اگر جو ویسے تو یہ آداب تو یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کرے لیکن اگر کہیں بڑا چھوٹے کو سلام کرے تو دھنگا سباب لے جائے گا اور فرض کیجیے کہ چھوٹے کو ایک طرح کی تعلیم ہو جائے گی ادب کی تعلیم ہو جائے گی کہ بھائی سلام کرنا چاہیے تو ہر مسلمان کو سلام کرو ایک حدیث میں تو بڑے پیارے الفاظ آئے لن تر الجنت کا سلام کو دیکھو تم ہر جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ ممومن نہ ہو ٹھیک بات ہے اگلی بات اور ہرگت مومن نہیں ہو سکو گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو یہ اب آج کی حدیث سے متعلق کتنا زبردست مضمون تومن ولا تو تحابو حب سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اور فرمایا افلا شائن ادا فال تم اب تحاببتم کیا میں تمہیں نہ بتاؤں تمہاری رہنمائی نہ کرو اس چیز کی طرف کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے اور وہ چیز کیا ہے افسو السلام بینک اپنے درمیان سلام کو عام کرو پھیلاؤ سلام سلامہ معاشرے کے اندر ہر طرف سے اب دیکھیے یہ دنیا میں اور بھی ہیں گڈ مارننگ گڈ ایوننگ ہے وغیرہ وغیرہ ہائی ہلو ہلو جو کرتے اس میں بہترین جو ہے گریٹنگ السلام علیکم اور اس کا جواب فرمایا گیا کہ تم جواب پلٹ کر دو تو زیادہ دو اور نہیں تو کم سے کم اتنا جواب تو دے دو بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے وہ تکمبر میں سلام کیا کسی یہ یہ کی نے وعلیکم السلام یہ تو کم سے کم ضرور کہ اس نے تمہیں کہا سلام علیکم تو کم سے کم وعلیکم السلام تو کہو نا بلکہ بہتر یہ کہ بڑھا کر دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکا یہ بڑھا کر دو تو اس حوالے سے یہ سلام مجتما قوم فی بیتن بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ و نزلت علیہ السکین ان پر سکون اطمینان کی کیفیت لازک ہوتی ہے وہ الرحمہ اور رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے سایہ کرتی ہے رحمت رحمت خدا بندی میرا کلام پڑھ رہے ہیں لہذا اللہ تعالی کی رحمت جو میں آتی ہے میری, میری باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے کلم کلام کو سمجھنے اور سمجھا رہے ہیں وہ حفت امر تیسری بات سکینت نازل ہو رہی ہے رحمت ان کے اوپر چھا جاتی ہے ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں چاروں طرف فرشتے حفت امر اور سب سے موتی بات آپ سنیے وہ زکر احمد منند اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ان کے سامنے جو اس کے پاس ہے پاس کون ہے ملائکہ مقربین ملائکہ کے بھی تو درجے ہیں نا. ایک ملائکہ جو ہے وہ دنیا کے ملائکہ یہاں کے انتظام انتظامسلام میں لگے ہوئے ہیں ایک ملائکہ مقربین ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہایت قرم رکھتے ہیں ایک وہ آٹھ فرشتے ہیں جو اللہ کے عرص کو تھامے ہوئے ہیں تو آپ فرشتوں کے اندر بھی تو حفظ مراتب کا معاملہ نا کس کا کیا رتبہ ہے کس کا کیا رتبہ ہے جمرائیل کا کیا رتبہ ہے تو اس لیے جو اس کے پاس ہیں ان میں اللہ ذکر کرتا ہے دیکھو میرے بندے اور بات کہنے کی کیا ہے دیکھو تم کہتے تھے یہ آدم جو ہے اللہ تو انہیں بنا رہا ہے یہ تو خورے سے کرے گا یہ تو فساد بچائے گا دیکھو میرے بندے کیا ان کے کوئی دنیاوی غرض ہے اس وقت وہ صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے آئے میرے گھروں میں سے ایک گھر میں اس میں یہ ہے کہ ایک تو اولن تو یہ مسجد شمار ہوگی کیونکہ بیت اللہ ہے من بیوت اللہ یہ مسجدیں جو, جو ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں بیت اللہ ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ کو مسجدیں حرام کو لیکن آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلبو زمین کی مسجدیں یہ کعبے کی بیٹیاں ہیں بنات ہیں بیٹیاں ہیں یہ بھی کعبے کی بیٹی ہے جس میں آپ اس وقت بیٹھے لیکن یہ کہ جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے اس کو عام رکھا ہے یہ صرف مسجد کے ساتھ خاص نہیں جس جگہ پہ کوئی مکان اس کے لیے مقرر کر لیا ہے ظاہر بات ہے ہر جگہ اللہ ہی کی ہے اور وہ کام آپ نے اس کام کے لئے خاص کیا ہے تو وہ بھی گویا کہ اللہ تعالی کے بیوت میں اس کا شمار ہوگا یہ چیز جو ہے یہ شارحین نے حدیث نے کہی ہے. تو پھر سن لیجیے وہ مجتما قومن فی بیت مِّن بیوت اللہ نہیں جمع ہوتے کوئی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یتلون کتاب اللہ ہے اللہ کتاب کو پڑھتے ہوئے بَيْنَهُمْ میں نہ ہوں اور آپس میں کا ایک دوسرے کو ہیب کرتے ہوئے سمجھنے اور سمجھاتے ہوئے الا نزلت علیہ سکینہ مگر یہ کہ ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے وغشیتھو بالرحمہ اور رحمت خداوندی ان کو ڈھانپ لیتی ہے وحفط الملائکہ اور فرشتے ان کے گرد घेरा ڈال لیتے ہیں وذكرہم اللہ فی وندہو اور اللہ تعالی جو ہے ذکر کرتا ہے ان کا تذکرہ کرتا ہے دیکھو میرے بندے میرے فلاں گھر میں یا فلا مقام پر میرے کتاب کو پڑھنے کے لیے جمع ہے ان کا کوئی اور اس کے اندر مقصد نہیں ہے کوئی ان کی دنیاوی غرض و قائد اس میں نہیں ہے سوائے میری کتاب سے محبت اور ظاہر بات ہے وہ میری وجہ سے ہے نا میری محبت کی وجہ سے میری کتاب کی محبت ہے جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی اللہ فیصی ہوں فبی ومن ہوں غذی ابغ دیکھو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے بارے میں یعنی ان پر تنقید کرنا سب و شکم کرنا ان کی برائی بیان کرنا اس سے بچو اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے کیونکہ وہ کون ہے صحابی کس کا صحابی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو نسبت محمدی کے ساتھ صحابی بنا ہے نا تو میری محبت ہے تو اس کی بھی ہوگی اور دوسری بات بہ من ابغ بغزی ابغذ جو ان سے بغض رکھے ان کا اصل بغض مجھ اثر میرے صحابہ پر جو بوجھ نکالتا ہے اور سب وہ شرم کرتا ہے انہیں برا بھلا کہتا ہے ان پر توقید کرتا ہے در حقیقت اسے مجھ سے بغض ہے مجھ پر تو اپنا یہ بوجھ نکال نہیں سکتا آسمان پر چھوکا جو ہے وہ تو سر پہ آئے گا نا اپنے پہ ہی آئے گا تو وہ تو اتنی بلند شخصیت ہے کیا کریں گے وہ تو یہ ہے کہ کوئی بہت ہی بد نصیب اور بہت ہی سمجھیے آپ کے جو بھی بد انسان ہو سکتے ہیں وہ روشنی ہو چاہے وہ نام کا مسلمان تھا یا تسلیمہ ہے بنگلہ دیش کی وہ بھی نام کی مسلمان ہے باقی اس کے بعد جو بھی ڈنمارک میں ہو رہا ہے کہیں اور ہو رہا ہے وہ تو صاحبان دشمن ہے ہی لیکن نام نہاد مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ نکل آئے لیکن یہ ہے کہ بہرحال عام طور پر جو ہیں لوگ حضور کے اوپر حملہ نہیں کرتے بلکہ حملہ آپ کے صحابہ پر کرتے ہیں لیکن اس حملے کی زد میں کون آتے حضور آتے ہیں کیونکہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے پھل کڑوا ہے تو آپ کہیں گے کہ اس لیے درخت جو ہے اس کا اس کا آم اچھا نہیں تو وہ تو درخت کے اوپر بات گئی نا اگر اچھا ہے تو وہ درخت گو کہ اچھا پھل دینے والا ہے آخری بات وہ بھی امل ہو لمبے بھی بِهِ نصب ہو بہت عمدہ بات جس شخص کو پیچھے رکھ دیا اس کے عمل نے اسے آگے نہیں کر سکے گا اس کا نسب میں فلا ابن فلا ابن فلا ہوں میں تو فلا کا جو ہے نسل سے ہوں ہم تو نسل ابراہیمی سے ہیں یہودیوں کو اسی پر تو فخر تھا نہب نا ادائے واحب ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور بڑے ہی محبوب ہیں اس کے ہمارے ہاں بھی اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں ایک سید زیادہ ہے وہ اپنے نسب پر فخر کر رہا ہے میں تو سید زیادہ ہوں اپنی جگہ ہے حسب نصب اپنی جگہ ہے اسلام اس کی نفی نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ اگر اس کا اپنا عمل جو ہے وہ پیچھے رہ گیا اور اس عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا تو پھر یہ نصب کی وجہ سے آگے نہیں آ سکتا قدر جو ہے وہ انسان کا اپنا عمل ہے جو تم کماتے ہو اسی سے تمہارا مقام معین ہوگا نصب کی بنیاد پر نہیں جیسے آپ کہتے ہیں فارسی میں بڑی عمدہ کہاوت ہے پدرم سلطان بود پدرم سلطان بود میرا بادشاہ سا... میرا باپ تو بادشاہ تھا اب وہ کوئی کہہ بھائی تم تم بتاؤ کیا ہو چے. اب سلطان بوجھ تو تھا لیکن یہ یہ کہ تم کیا ہو یہ اس اعتبار سے جس شخص کا عمل اسے پیچھے چھڑوا دے وہ رہ گیا پیچھے لیگنگ بہائنڈ جسے آپ کہتے ہیں تو اس کا،, اس کا نصب جو ہے اسے آگے نہیں لا سکتا اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے معاشرے میں باہمی اسی طرح کا جو ہے باہمی محبت اور مبت اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ بینہم محمد رسول اللہ والذین ماحو اشد فار رحماؤ بینہم ہوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا اور اچھے جذبات کا ہمدردی کا تعاون کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے وصل تعالیٰ علی خیر خلطی محمد وسلم تسلیم کثیرن کثیر